آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے پیچھے کے بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں بے شک اللہ کسی قوم سے اپن نمت ناؤ بدلتا جب تک وہ خود اپن حالت نہ بدلے اور جب کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہ ہو سکتی اور اس کے سوا ان کا کوئی حمات نہ ہو